اما بعد صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وعلى عليه وسلم يفضل علاماته لا تنسوا ان تصليوا عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فوالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليكxa يا شباب الله الصلاة والسلام عليك يا حسيم الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع البررقير والصلاة والسلام عليك يا حسيم البررقير والآلاء ريب العقد الآن في القسول وال rouge الله تعالى للغ struggling في исторي العفlo جس میں آپ نے دنیا کی تین ہندوں کو مدد کروانے کا پریاس کرنا ہے اسے اجی سے کہا جاتا ہے اور آپ کے سہابائی دان قدرت کے پک اور قدرتی امر محمد پاپ قربی اللہ عالانہ اور حضرت ویگنا کی ربی اللہ تعالمہ اور قدرت کا سمجھ بھاگ نے بھی اس موقع اپنی تین تین بنیادی چیزوں کو ستن کا سیکھا حضرت ویجنا چندی گربی اللہ دنیا کی جن کی جن تین ٹینوں سے چار سال دو تین ٹیمیں آپ کو پسند تھیں اس کے بارے میں میں اڑیشہ جی نے کیا تھا حضرت اگر سوجنا سالوں گراخی رویہ آ رہا ہوں اور اگر میں آ رہا ہوں ان تیزروں کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر اول محتاط صلی اللہ علیہ تعالیٰ دنیا کسی تین چیزوں کو سب سے زیادہ فرمایا اور وہ تین چیزیں یہ منظم بل امر معروم بلنع منظر پہلی بات تو مدرسے ہلو کے سگنا عمر پارو رام لالا ان کو یہ پسند ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور دوسری بات جو ان کو پسند وہ برالیوں سے وہ اپنا برالیوں سے منع کرنا اور تیسری چیز ان کی جو پسندیدہ میں سے وہ ہے پرانے کپڑے پہننا امن منتر اور امن بھی معروم یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں اور یہ دو باتیں اتنی اہم ہیں کہ امت مسلمان کو اللہ و تعالہ نے انہی دو باتوں کی وجہ سے تمام امتوں سب سے نمایاں اور سب سے منفرد مقام کا فرمایا اور پرانے قریب میں اس کا اس طرح سے بیان کہ کہنا کہ سب امتوں میں بہترین امت اور تمہارے امتوں میں بہتر ہونے کا معاملہ یہ, یہ ہے اور اس کا داعث یہ ہے اتنا بھی مارو کہ تم اچھائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو سن بھاؤ نانی اور برائیوں سے تم منع کرتے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہونے کا جو باعث ہے وہ دو ماتوں بن مار ہو اور نہیں ہے اسے پتا چلا کہ یہ دنیا میں ساز و سامان یہ مال و مذاق اور کرو دولت یہ کوئی معیار نہیں ہے بہتر ہونے لوگ اپنے نزدیک دولت مند ہونے کے بعد اتنا ہی اپنے آپ کو بہتر اور اچھا کہتے رہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہونے کا یہ معیار نہیں بلکہ بہتر ہونے کا معیار یہ قرار دیا کہ اچھائی کا حکوم کرنا اچھائی کا لوگوں کو حقوق دینا اچھی باتیں لوگوں کو تعریف کرنا لوگوں کو اچھائی کی طرف ربت دلانا امور قید کی دعوت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہونے کا ذریعہ ہے اور یہ بہتر بننے کا وکیلہ ہے اور دوسری طرف جہاں کہیں برائی نظر آئے عمورے بدی دیکھنے میں آئیں اور بدی کا پہلو جہاں نظر آئے اس بدی کی باتوں سے اس اس برے پیل سے اور اس برائی سے منع کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجدید بہتر ہونے کا ذریعہ اور فقیرہ برائی کو کس حد تک سنہیں کو دور کرنا چاہیے سرکار دو یہ سبھی شریر من رہا دن کو من کرم فل ویل تم نے سے جو ہوئی برائی کو دیکھے دی اور اس کے اندر یہ ستار ہے اور وہ اپنے آپ کو پاتا ہے کہ وہ برائی ایسی ہے کہ جو ہاتھ سے روکی جا سکتی ہے تو فرمائیں گے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے اور اگر برائی اس قسم کی ہے کہ اس کی ہاتھ سے روکنے کی اس کے اندر نہیں ہے تو فرمائم پویلتا نہیں تو پھر اس برائی کو اپنی زبان کے ذریعے سے روکے لوگوں کو جو ہے زبانی تکلیف کرے اور زبان کو استعمال کرے اور لوگوں کو جو ہے یہ بدلائے کہ یہ کام جو ہے اچھا نہیں ہے یہ کام شریعت کے خلاف یہ وہ کام ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے اس طرح سے یہ اس سورت کے بچے جو ہے استطاب نہ ہو آج سے روپ کی تو پھر جو ہے وہ اپنی زبان کو برو کار کاٹ اور ورنہ یہ اگر یہ بھی استطاب نہ ہو پرنام کو ڈسپل دی تھی تو پھر جو ہے اس برائی کو اپنے دل سے تو جو ہے برا سے نفرت کرے ناپسند کرے کہ یہ فرا کام کسی بڑا سب وہ فرا کام کر رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے دل سے اس کو برا جانا اور ظاہر ہے کہ جب دل سے برا جانا جائے گا تو اس کا انتظام ہوگا وہ اس سے کرتے ہوئے. کبھی جو ہے, برائی کے قریب نہیں بن کی, کی روشنی میں, کہ ہم نے اسے جو ہے. ان تینوں میں سے کتنا کس حد تک جو ہے وہ مظاہرہ کرتا ہے اور کس حد تک جو ہے اپنے فریضے کو انجام دیتا ہے جتنا ہم جو ہے امر بن آبود لوگوں کو اچھائی تعبت دیتے ہیں اور کس حد تک جو ہے ہم برائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو برائی اور مبتلا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم جو ہے برائی سے روکتے ہیں اور کتنا ہم جو ہے وہ اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں برائی میں روکنے کے لیے اور کتنی جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے اور کتنی باتیں ایسی ہیں جس کو ہم دل سے برا جانتے ہیں اگر دیکھا جائے عمومی طور پر اور اکثریت کا جو ذریعے معاملہ ہے اس کے مد نظر اگر جو بات کی جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو سرگ کی ہدایات پر اور ندی حتوں پر عمل عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب یہ ہے کہ برائی سے کب منع کیا جائے گا اچھائی کا حکم ہے کب کیا جائے گا بہت پہلے جو ہے اپنے آپ کو پہلے تو اپنے آپ کو جو ہے یہاں اچھائی کے راستے پر دانشن کرنا ہوگا پہلے ہم خود جو ہے اچھائی کا اور جو ہے نیکی کا راستہ اختیار کریں تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے برائی سے اپنے آپ کو خود اپنی رکھیں تو پھر جو ہے ہم جو ہے لوگوں کو نیکی کا بھی حکم دے سکتے ہیں اور پھر جو ہے ہم لوگوں کو برائی کو بھی منع کر سکتے ہیں جب ہم خود ہی جو ہے برائی سے دور نہ ہوں اور اچھائے کے راستے پر گاؤں سے نہ ہو تو پھر ایسا دوسروں کو جو ہے ہم یہ کہہ کر براہی کہ سبکے اور اچھائے کا ہم رکھ دیں تو کیسے جو ہے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے کہنے پر مترانا کرے گا اور شملہ تبارک بہت الگ ہے یہ پروان بھی ہے کہ پہلے خود جو ہے عمل کیا جائے پہلے جو ہے اپنے اپنا احتجاج کیا جائے اپنا جائزہ لیا جائے اور ایسی باتوں سے جس کو رہے ہو لوگوں سے جو ہے یہ جو ہے آم جس کا خود امل درامد نہیں کرتے اور دوسرے مقام پر یوں احساس ہوا کہ تم لوگوں کو تو جو ہے اچھائی کا حکم دیتے ہو نیکی کا حکم کرتے ہو وطن سمنا بھی ہو سکوں اور اپنے آپ کو جو ہے بڑا اپنے آپ ہاں کو پڑھا دیتے ہو پلس یہ ہے کہ خود بھی جو ہے عمل مظاہرہ کیا جائے خود بھی عمل کیا جائے اور پھر جو ہے لوگوں سے عمل کرانے بھی جو ہے وہاں سروس لی جائے لوگوں کو جو توجہ سے بجلی چلائی جائے تو پھر جو ہے اس کا اثر بھی ہوگا اور یہ بات جو ہے بدلی بھی ہوگی اور دوسرا بھی جو ہے متاثر ہوگا تو بس یاد کروں گا ہم اگر خود جو ہے امریکہ بن جائیں گے تو لوگ جو ہیں خود ہماری نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے اور زندگی کا ہمارے گروان کا یہی معمول رہا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ دوسروں کو جو ہے ظاہرات پر اور ہدایت کے راستے پر میں لانے کے لیے بلکہ خود جو ہے انہوں نے امر کر کر بتلایا انہوں نے جو ہے عملی زندگی سے ہی ثابت کیا اپنے کردار سے اور اپنے نے جو سے یہ ضائع کیا لوگوں کو یہ سبق کیا اور یہ تعریف بھی کہ وہ خود بھی جو ہے اس کے عامل ہیں صرف تمہیں سے جو ہے اس کا مطالبہ نہیں کر لیں گے تمہیں سے تمہی جو اس کے سبق نہیں رکھتے ہیں بلکہ جو ہے وہ خود بھی جو ہے جو پہلے عامل بنے گی تو پہلے ہم خود عامل بنے تو پھر جو دوسروں کو ہم عامل بنا سکتے ہیں اور صرف یہ کہ اپنی ذات طاقت محدود رہنا اور یہ سمجھنا کہ وقت بنا ہم جو ہے جو کچھ کر ہم لے کر لیں تو یہی جو ہے کافی ہمارے لیے ایسا نہیں سوچنا چاہیے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں دوسروں کو کہ جو باہ راست اور کے راستے سے اور اچھائی کی باتوں سے دور ہو چکے ہیں تو ان کو بھی جو ہے ہم اچھائی کی طرح بتیں اور ان کو بھی ہم ہدایت کریں کہ وہ جو ہے اچھے کاموں کی طرح ہو جائیں اور ان کے ان سے سندر معمول جو اپنا پسندگی کریں کوئی عین بنا دیں اور حضرت سے اتنا فاد رضی اللہ بتا رہا یہ دو پسندیدہ بات ہے اور تیسری فرمائیں گے سو خط کہ پرانا کپڑا پہننا ہے قربانی کیا ہے جناب تعلیم ربی اللہ تعالیٰوں کے کہ خود تو جو ہے جناب پرانے کپڑے پہنے لیکن امت کے افراد کو نئے کپڑے پہنائے امت کے افراد کو نئے کپڑے پہناتے تھے اور خاص طور پر سرکار بھارت صلی اللہ و تار علی اندر کے سراغاروں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جناب خود اپنی اولاد کو پہنائے یا تہوار کے موقع پر اسلامی تہوار کے موقع پر وہ لباس ہے. جس سے تیار کرے یا نہ کرے اپنی اولاد کے لیے لیکن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے عمدہ سے عمدہ اور نئے سے نئے کپڑا جو ہے وہ تیار کر فراہم کیا کرتے یہ بھی بہت بڑی جو ہے جو خوبی کی بات ہے کہ جناب خود کو جو ہے ایسا اور حکومت کے افراد کے لیے جو ہے وہ سب سے اچھا جناب ہے جناب تیار کرے جو نیا لباس حکبل کو پہنایا اور آرم یہ تھا جناب نہیں بجاتے اختیاری تھا خلیفہ ہیں خلیفہ بھلے وقت ہے جس کے قدل وصاف کا طریقہ جو ہے جناب بجا مسلموں کے چاہوں میں جناب سب سے وقت لیکن ساتھی اور شناخت کا یہ عالم کہ مسلمانوں کا امیر اور جناب جو ہے لباس کو دیکھے تو ایک ایک جو ہے لباس میں سات سات لگے ہوتے تھے اور ساتھ سات جو ہے سفر جو, جو, جو ہے وہ الباس جو ہے آپ کو استعمال کرنا ہے اسی طرف جو ہے زبانی نہیں کہا زبانی جو ہے یہ ہمدردی کا اظہار نہیں کیا ہے یہ زبانی کا اظہار نہیں کیا ہے بلکہ اس طرح جس نے وہ عمل کیا ہے تو یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جناب اب تو دور ہی کچھ قسم کا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے ہے کرتے ہوئے تو جناب کیسے اس پر جو ہے جناب یہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں جو ہے زبان پر جو ہے بولاتے ہیں نہیں بلکہ تو یہ مجھے یہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ کتنے ہی ایسے حضرات ہیں کہ جو باوجود کس کے اندر بتا رہا ہے ان سے نوازا ہے اور لیکن وہ اپنے اثرات کے اپنے غران کے ان کس طرح کی اس زندگی کو اور اس طرح سے جو ہے وہ علامت کو اور ان کے عمل کو اس طرح سے جو ہے وہ ماحول بنا لیتے ہیں تو ہمیں کبھی جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ سہر اپنی زبان پر نہیں رہنا چاہیے جس سے جو ہے ان کو مضمون کیا ہے ہم کیا ہم کیا سمجھیں جناب انہوں نے اپنا یہ سرد عمل کس جو ہے وہ روز کا تعلیم کی روشنی میں جو ہے جناب کا منایا ہوا ہے بہت اچھا خیال کرنا چاہیے بھی نہیں کہ بالکل ایسا بلکہ تہذیب نعمت کے طور پر اس کا بھی مظاہرہ ہونا چاہیے اس کا بھی بھاگ ہونا چاہیے لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ دوسروں کو پھر اپنے مقابل جو ہے وہ حقیل نہ جانا جائے کہ میں جناب پتہ, میں سو روپئے گز کا جو ہے کپڑا استعمال کیے ہوں اور یہ دیکھو جتنا بھی دس روپئے کا خدر استعمال کر رہا ہے بلکہ جو ہے وہ اس پر بھی اسی طرح کی نظر رکھنا چاہیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے تو ان سے اشارے شکر کے لیے اور چاہے نعمت کے طور پر وہ اس کر رہا ہوں یہ سوچ ہونی چاہیے حضرت حضرتنا عثان تعالم اس وقت موجود تھے جبکہ پسندیدہ چیزوں کا اٹھار ہو رہا تھا تو حضرت عثمان ذوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ایک موقع پر یہ بیان دیا تھا کہ مجھے بھی جو ہے دنیا کی تین چیزیں تمہیں بہت پسند ہیں اس بار اس کی آن بسل کو جان بکرائے وزلوں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جنگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا مجھے یہ تین چیزیں بہت پسند ہیں اور یہ بھی بڑی بڑی اہمیت کی حامل باتیں ہیں کہ اس بار اس آن کے پھولکوں کو کھانا کھلانا قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ نے سورت اللہؤ میں کیا کرنا ہے کہ وَلَا يَحُسْ <مِسْتِّين> کہ وہ کو اور کھانے کی ربت نہیں دیتا ہے جہنمی جب جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تو جہنم میں کس وجہ سے داخل کیے گئے تمہارا جہنگم مکان اس لیے بن گیا اس کی وجہ کیا تھی تو وہ کہیں گے کہ لبن تو ملن مسل کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے और दूसरी बात मुझे कहेंगे बड़ा मतलब वो नोट के हम मिशी को और भूखों को खाना नहीं खिलाते मतलब ये हुआ सूरज ना होगी आयत का की जनाब बड़ा ऐसा हुआ कि न तो सूर्य है भूखों को खाना खिलाता है और मिशीनों को खाना देता है نہ دوسروں کو تربیت دیتا ہے کہ یہ بھوکا ہے اور یہ جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پورا کر دیا جائے, جائے. یعنی کسی نہ خود کا وہ مظاہرہ کرتا ہے کہ نہ خود جو بلاتا ہے کھلاتا ہے نہ دوسروں کو جو ہے اس کی طرح توجہ دلاتا ہے تو کہ ایسے لوگوں کی بڑی خرابی ہے اور ان کو کھانا پلانا اس کی اہمیت کیا ہے اور میں قرآن ریم اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے صورت الظہر میں وہیون افسانہ مسکین فیسیم و معاشرہ کے باوجود اس سے کہ ان کو خود کھانے کی حاجت ہوتی ہے ان کو خود دقت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھائیں اور وہ کھانے کے محتاج ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی یقین کو دیکھ لیں کسی کو قیدی کو دیکھ لیں کہ وہ بھوکا ہے تو اپنی جو ہے وہ ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں اور یہاں ان یدینوں اور جو ہے ان چینوں کو جو ہے وہ ہیں اور باوجود سے کہ ان کو خود خارش ہوتی ہے اسی لیے جو قرآن کریم میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ یہ وہ اہل ایمان ہے جو بڑی میرون آ رہا ان کو بھی ہے بڑا کارن بھی اٹھنا چاہتا کہ یہ اپنے اوپر دوکڑوں کو ترجیح دیتے ہیں اگر دن کو خود جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ یہ ہے یہ رضی اللہ عنہ کو کی پسندیدہ جی یہ بات دنیا کی کو اور مختار کو کھانا کھلانا اور میں تو جان اور ننگوں کو جو ہے کپڑا پہنانا ننگوں کو کپڑا پہنانا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ بھی بڑی جو ہے ایک ایسی بات ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو آدمی ابھی ترین میں فرمایا کہ اجما مسلم مسلم ہونا فرمایا کہ جو مسلمان کو جب کے وہ ننگا کھائے گھر کے پاس لباس نہیں تھا کپڑا نہیں تھا اس کو کپڑا پہنائے گا فرمایا کہ کتھا اللہ من قدر کو کہ اللہ تبارت بتا اس کو جنتی لباس مہیا فرمائے بات کاف حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذرنا کہ مجھے جو ہے دوسری جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں ان ننگوں کو کرنا ہوں اور کہ فرحان اور تیسری بات مجھے جو پسند ہے دنیا میں وہ ہے قرآن کریم کی اللہ کلاوت قرآن کریم کی کلاوت یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ بڑی فصیت اور بہت ہی بیٹیوں سے حضور کا ذریعہ ہے آج ذرا ہم اپنے آپ کو کٹوریں اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم جناب سکھنے کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں مساجد میں لوگ جناب قرآن کریم بھیجتے ہیں کہ نمازی اور مسجد میں آنے والے پرانے کریم پڑھیں گے اور حالت یہ ہے جاتاجد میں قرآن کریم کی تعداد ہوتی ہے کہ جتنی پڑھنے والوں کی نہیں ہوگی اور جو آتے بھی ہیں تو ان میں بھی جو ہے کوئی ایسا نہیں کہ جناب چلو میں اس وقت آیا ہوں پانچ دس کرتے ہیں ایک ایک ہر درد سرکار دو صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ منفرا ہر سب نے کہا رہا وہ جتنے قرآن کریم کا ایک حرف پڑا اور میں اس کے لیے دد لے لیا لاہور تھا لاہور بل ابل حرف لام الحر الحر فرماتے سے میں جو ہے یہ نہیں کہتا کہ ارب نام دین ایک حرف ہے اور میں بلکہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور دین ایک حرف ہے علی نام دین میں تین حق جمع ہے جدمیوں کی چار آدمیوں کا فرمایا کہ اور چار آدمیوں کو اس پر نظر رکھتی ہے ایلا, تا, دیمیل, قرآن دو دو پہلا شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے یہ سارے لوگ جو ہے بنا جنت کے مصطف ہوتے ہیں لیکن یہاں جنت جو ہے افراد کے مصطاف قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی اور برگو سریند برگو سریند برگو سریند اور لوگوں کو کھانا کھلانے والے کی بھی جنت مفتا ہوتی ہے اور مقادر السان اور جو اپنی استعمال کی حفاظت کرتا ہے لکم حرام سے بچاتا ہے یا بے بوگی جو سے اور سوچ کرام سے اپنی استعمال کی حفاظت کرتا ہے اس کی بھی جو ہے جنت مشتاق رکھتی ہے اور کی شہر رمضان اور رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے کی جو جنت مزداد ہوتی ہے حضرت ماں نے بنی ربیع اللہ تعالیٰ دنیا بات کی تین بار باتیں پسند کی آپ اور کریں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم تو جناب چیت صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام میں سمجھتا ہوں تعالیٰ محطہ فرمائے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے سنت مشتبہ پر ضملہ اتارا علیہ وسلم کو تباہ و پر کرنے پر پورے ہوتے ہیں جناب داڑھی کو سب سے پہلے صاف رکھتے ہوئے نظر آتے سرکار کا کیا فرمان ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور موسے جو ہیں وہ کم کراؤ اور خالق نفار اول مجوس کہ یہودیوں اور نفرانیوں اور مجوسیوں کی مخالمت کرو اس لیے حکم دیتا ہوں کہ جناب داڑھی رکھو داڑیوں کو بڑھاؤ اور جناب ہمارا نام معاملہ بڑا ہم تو بالکل اپنا چہرہ بالکل صاف ایک دم شکیل میدان بنا لیتے ہیں اور ہماری گناہ تو بہت سے ہیں کون ایسے شخص ہے جو گناہ کا مستقبل نہیں ہوا اللہ تعالی نے جن کو محفوظ رکھا جن کو بچایا وہی محفوظ رہے وہی وہ معصوم رہے لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب گناہ کا انتقال نہ اس ہو برائی نہ ہوتی ہو گناہ گنا نہ ہوتے ہو لیکن بعض گنا تو ایسے ہیں کہ جن کی ہمیں خبر ہے دوسروں دو کو خبر نہیں ہے لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ایرانی نہ گنا ہے اسی لیے ایسا کس کو فضور ہے جس ہماری کتابوں میں لکھا کہ یہ باقے مولوی ہے یہ باطفے جو ایرانیہ طور پر کس کو فضور اور گناہ کبیرا کا اور فراہم کا ارتقا کرتے ہیں یہ ان میں شامل ہے بہت سے گناہ ہیں لیکن یہ تو ایسا ہے کہ یہ تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے لیکن ہمارا کیا معاملہ ہمیں جو ہے جناب یہ و نثارا اس تجیب سیکن کیا ہے کیا, وہ دل کیا ہے وہ, وہ, وہ سوچ کیا ہے اس صبح اس ہی جو ہے نام سننے کے بعد صبح اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا جائے اور پھر جو بات اگر وہ رکھ بھی رہے ہیں تو ان کا نہ رکھنا جو ہے وہ ان کا جو رکھنا ہے وہ بالکل نہ رکھنے کے برابر ہے اس پر سنت کے مطابق عمل کیا جائے سبھی تو جو ہے یہ سنت بنے گی نا صرف نشان کے طور پر جو ہے وہ خدشی رکھ لینا اور جناب جو ہے جو ہے تھوڑی سی ہے وہ رکھ لینا سنت داری میں جو کردار سرکی ہے حضرت سے سیکھنا حبد اللہ علی اللہ تعالیٰ نما کے حوالے سے مبارکی ہوئی حدیث ہے وہ ایک کسی ایک کسی کا جاری رکھتے تھے ایک کے جو رائب ہوتی تھی اس کو کاٹتے ایک قبضہ ایک خرش اور ایک بٹھی جو ہے یہ جو ہے مقدار کریے جا جب تک یہ مقدار جو ہے وہ پوری نہیں کی جائے گی تو اس وقت جو ہے اگر نشان کے طور پر رکھ دیا تو مڑوانے والے نے اور صاف کروانے والے اسی زمرے میں ہے تو داڑی رکھی جائے پوری رکھی جائے شریعت کے مطابق رکھی جائے شریعت میں جو حد متاثر کی ہے اس کے مطابق اس پر جو ہے عمل کیا جائے پھر آپ دیکھیے کہ یہ کہ اس میں جو ہے جناب حکم کی تعمیر ہوگی اور آپ کے حکم کی تعمیر میں نقطۂ نظر سے سرکار نے اس زمرے میں کیا فرمایا کہ یہود اور نکارا کی اور مجبوریوں کی جو وہ مخالفت کرو آج اکثریت جو کسانوں کی آپ خریدیں یہ بالکل جو ہے سلت سے اور اس اہم قیمت سے جو دور ہو چکی ہے کہ جیسے یعنی اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کبھی سوچتے نہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں شراض قرآن تو ہم بات پہلے تو اسی کو صاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا کام اگر ہوتا ہے تو وہ جو ہے اخباروں پر نظر ہوتے ہیں اخبار جب تک نہیں رہتے تو چین نہیں آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جب تک قرآن کریم کی خلاوت نہ کرتے تو چین نہیں آئے یہاں تو جو ہے یہ جب تک جو ہے سنت کے خلاف ختم نہ ہوتا ہے اس وقت تک ہمارا معمول یہ بن چکا ہے نہیں آتا ہمارا عمل تو بالکل براد ہو چکا ہے ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب تک ہم جو ہے جو اللہ اس کے رسول کے اکانات پر عمل نہ کر لیں اس وقت تک جو ہے ہمیں چین نہیں آنا چاہیے ہمیں اپنا یہی وزیرہ اور ہمیں اپنی یہی ربیع کو بنانی چاہیے اسی میں جو ہے ہماری دنیا میں نکالنا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کی دعا ہے کہ وہ ہم سب عمل کرتے ہوئے ایمان فرمائے تو آپ دعا نہ الحمدللہ رب